رحمن و رحمۃ الم اللہ علیہ بنگال محمد ہیں ہمارے میں سے ہے کی ہے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 فرمایا اپنی اپنی جہال ہاتھ میں لے لو اصحاب سے فرمایا جی میرے اصحاب اپنے اپنی جہال ہاتھ میں لے لو یعنی سوسے سوسے فلی ولافن لے دشمن جنگ کرنے والی جو حلی بسی بسیمن اس میں دہال ہوتے ہیں اور فرمایا اپنے اپنی جہال ہاتھ میں لے لو تو کسی نارض کے یارت صلی اللہ کیا کسی دشمن کا خطرہ ہے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 یعنی yani, سبحان اللہ الہ الا اللہ اللہ اکبر ان تربیح ان مکلمات مشکرہ میں سے ایک ایک ایک, ایک سبحان اللہ اکیلا الحمد للہ الہ اللہ اکلاً. اللہ اکیلا اللہ اکبر اکیلا ان میں سے ایک ایک کا وزن خود پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہیں اللہ اکبر ہاں جی ان میں سے ایک ایک صرف سبح ایک صرف سبحان اللہ سے سبح. اللہ